الحمد للہ سبحانہ نے قرآن مجید قرآن حمید میں زکوٰۃ کے صداقات کے کل آٹھ مشارف ذکر کیے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالی نے انہیں شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صدقات وقارہ رقاب وفی کہ صدقات و وقات کے فقراء صدقے کے حقدار فقراء ہیں فقیر لوگ جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں ولمساک دوسرے نمبر پہ فرمایا مسکین وہ آدمی جو ضرورت مند ہے محتاج ہے لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتا اس کا اپنا کاروبار ہے یا ملازمت وغیرہ کسی بھی قسم کی اس کی ذاتی آمدن کا ذریعہ موجود ہے لیکن وہ اس کی آمدن اس کی بنیادی ضروریات لباس خوراک اور رہائش ان تین انسانی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کرتی وہ آدمی نقطین ہے بل عام لین علیہ وہ لوگ جو صدقات و زکوٰۃ کا مال جمع کر کے صدقات کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو خرچہ ہے ان کی تنخواہیں وغیرہ وہ صداقات کے مال سے زکات کے مال سے دی جاتا۔ وہ بندے جو مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے انہیں اسلام کے مزید قریب کرنے کے لیے اور غارمین قرضے <تصفح> کے بوجھ چلے بندہ دب جائے اور ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آئے اس کو غارم کہتے ہیں یا پھر کسی آفت اور مصیبت سے دوچار ہو جائے جس طرح یہ سیلاب زدگان وغیرہ بفرقاب مسلمان آدمی کافروں کی قید میں ہے اسے چھڑوانے کے لیے صدقے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے فی سبیر اللہ یعنی مجاہد غازی اللہ کے راستے میں لڑنے والا جہاد پر صدقات و زکاط کا مال لگتا ہے غبن اس طبیل مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو جائے ایسے آدمی کو بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یہ کل آٹھ افراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی نمبر ساٹھ میں تذکرہ کیا ہے ان کے علاوہ کسی اور کے لیے صدقہ زکوٰۃ کا مال حلال نہیں چاہے وہ صدقہ فرضی ہو چاہے وہ صدقہ نفلی ہو اور ان کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ آٹھوں آدمی یا ان میں سے کوئی آدمی جس کو زکوۃ دی جا رہی ہے وہ ممن موحد ہو کافر یا مشرق کو صدق زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں بھیجا تو فرمایا کہ تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے لہذا فل تک سب سے پہلے تو نے جس چیز کی انہیں دعوت دینی ہے وہ ہے اللہ تعالی کی توحید کی دعوت اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں شرک سے بعد آ جائیں تو عید کو اپنا لیں تو پھر تو انہیں ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی جب وہ یہ بات بھی مان لیں پانچ نمازیں پڑھنے لگ جائیں پھر ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ کاجفار کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ ان پر فرض کیا ہے زکاعت فرض کی ہے تو من اغنیائهم جو ان میں سے غنی لوگوں سے غسول کی جائے گی یعنی اہل توحید اہل ایمان مومن موحد ابنیا سے صدقہ زکات کا مال غسول کیا جائے گا فطر الدہ فوکارا تو انہی میں سے اہل ایمان میں سے جو فوکارا ہیں محتاج ہیں انہیں صدقہ زکات کا مال دیا جائے گا تو غیر مسلم کو صدق زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا یہ صرف اہل ایمان کا حق ہے اور زکوٰۃ میں اللہ رب العالمین کا جو اصول اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مستقل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں یہ وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں وقتی طور پر کسی مسافر کو مثلا اس کی جیب کٹ گئی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کو آپ صدقہ کریں یہ نفلی صداقات اس کام کے لیے ہیں لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کا مقصد ہے مستقل ضروریات کو پورا کرنا کہ ایک آدمی اگر وہ کروڑوں کا مالک ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ چند آدمیوں پر تقسیم کرے ایسے انداز میں تقسیم کرے کہ وہ افراد زکوٰۃ کے مال سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کھڑا کر سکے تاکہ آئندہ سال اگر وہ زکوٰۃ دینے والے نہ بنے تو کم از کم لینے والے بھی نہ رہیں یہ اسلام کا مزاج ہے اور اگر کوئی آدمی ایسے ہیں کہ ان کے زکوات بہت تھوڑی بنتی ہے تو دو چار پانچ دس آدمی مل کر اپنی ساری دکات کسی ایک یا دو بندوں کو دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اپنا روزگار وہ چلا سکیں اور اسلام میں ابتداء اور آغاز کے اندر لوگوں نے اسی نہج پر اسی اصول پر عمل کیا تھا تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ لوگ اپنا مال ہاتھ پہ لے کر کھڑے ہوتے کوئی وصول کرنے والا باقی نہیں تھا یہ زکات غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کی جاتی ہے آج کل لوگوں نے عجیب و غریب انداز اپنا رکھا ہے زکوت دینے کا بھی کسی کو دس دے دیے کسی کو پچاس دے دیے کسی کو سو کسی کو دو سو کسی کو پانچ سو کسی کو ہزار دے دیا اس انداز میں زکوت ادا کرتے ہیں زکوات اس طرح ادا نہیں ہونی چاہیے زکوٰۃ چھوڑ دے سب کو صرف ایک بندے کو اپنی ساری زکات دے دے کم از کم ایک سال میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اگلے سال کسی اور کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے یہ اسلام کا مزاج ہے اور اسلام کا تقاضا ہے زکاف کے بارے میں پھر غیر مسلم لوگ جس طرح ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ہندو عیسائی سکھ وغیرہ آباد ہیں غیر مسلم لوگ ہیں کافر لوگ مشرق لوگ اگر یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں مثال کے طور پہ ایک علاقے میں سیلاب آیا اس میں کافر لوگ بھی ہیں مشرق بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں تو اب ان کو بھی امداد کی ضرورت ہے تو صدقے کا مال یا زکوٰۃ کا مال اسلام نے ان کے لیے نہیں رکھا آپ انسانی ہمدردی کے ناطے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کریں لیکن وہ زکوات کے علاوہ ہو صدقات کے علاوہ ہو اسلام نے تو ان کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا ہے غنائم مال خے جزیہ خراج جو کافروں سے وصول کیا جاتا ہے اگر کسی کافر پر کوئی ایسی مصیبت آن پڑے اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہو تو مسلمانوں کا زکوۃ والا پاکیزہ مال وہ ان کو نہیں دیا جائے گا بلکہ کافروں سے وصول کردہ جزیہ ٹیکس خراج اس میں سے کافروں کی مدد کی جائے گی لیکن آج کل ہمارے ہاں نظام سارا درم برم ہے نہ بیت المال کا نظام ہے نہ خراج و جزیہ کا نہ غنیمتوں کا تصور ہے نہ مال ہے کا بلکہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کو جزیا دیتے ہیں ٹیکس کے نام پہ کافروں کو رقم دیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے آج مسلمان اتنی ضلعت اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں تو بہرحال اہل اسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقات اور زکاعت کے مال کو مخصوص کیا ہے کہ یہ مال صرف اہل ایمان کے لیے اہل توحیر کے لیے ہے کفار و مشرے کے لیے نہیں ان کے لیے دیگر کوٹے رکھے ہیں دیگر جو ذرائع آمدن ہیں اس میں سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما